اسلام کا نظریہ یہ ہے و ہم نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ محمد کرونا غریب رہا ہے بلندی بے اب رہا ہے ڈبلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہما صابرین صدق اللہ العظیم یہ دوسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے اور سورة البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے جس سے ہم نے آج کے درس کا آغاز کیا قرآن کریم میں اٹھاسی مقامات پر اللہ نے یا آمنو کے محبت برے خطاب کے ساتھ ایمان والوں کو پکارا ہے تو یہ مقام ان اٹھاسی مقامات میں سے دوسرا ہے اللہ فرماتے ہیں یا یادین اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے ان اللہ معابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس سے پہلے آپ سن چکے کہ تحویل قبلہ کا جو حکم نازل ہوا تو یہ علامت تھی اس بات کی کہ امامت کے منصب پر پہلے بنی اسرائیل فائز تھے لیکن پھر ان کے جرائم ان کی وعدہ خلافیوں ان کی حکم عدولیوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اس منصب سے انہیں معزول کر کے امت مسلمہ کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ منصب کو پھولوں کی سید نہیں یہ تو عظیم الشان خدمت ہے اس راستے میں مصیبتیں بھی آئیں گی آزمائشیں بھی آئیں گی امتحان بھی ہوں گے مخالفت بھی ہوگی ٹکراؤ بھی ہوگا طبیعت کے مخالف حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا تو اس راستے میں دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کا احتمام کرنے سے منصب امامت اور فریضہ دعوت کا ادا کرنا اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ آسان ہو جائے گا ان میں سے پہلی چیز صبر اور دوسری چیز نماز جیسا کہ ایک بات ارض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس کی تازگی بھی ہے بعض اوقات جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آج ہی نازل ہوا ہے اتفاق کی بات سمجھیں اس وقت پاکستانی قوم خاص طور پر پوری امت مسلمہ عام طور پر ایک عظیم سانحہ اور حادثہ سے دو چار ہوئی ہے زلزلے کی شکل میں جس نے پاکستان کے بہت بڑے علاقے کو دسیوں شہروں کو سینکڑوں دیہاتوں کو اور لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا ہے اور آج کی نشست میں ترتیب سے جو ہمارا درس چل رہا ہے تو اسی ترتیب کے مطابق آج جن آیات کا درس دیا جا رہا ہے میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں اور اللہ آج ہمیں فرما رہے ہیں یا بالصبر استعین ان اللہ مصفابرین اے ایمان والو اے میری محبت کے دعوے کرنے والو اے میری ذات و صفات پر ایمان رکھنے والو اے سب سے کٹ کر مجھ سے جڑ جانے والو اے ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اظہار کرنے والو اے مجھے راضی کرنے کا عزم اور ارادہ کرنے والو استعینوا تعینی وسلا تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نواز سے ان دو چیزوں سے بڑھ کر انسان کی مدد کرنے والی زندگی کے سفر میں مشکلات کے سفر میں کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ بات سمجھ لیں کہ صبر کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ اس قسم کا تصور پایا جاتا ہے یا یہ خیال ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ صبر بزدلی کا نام ہے صبر کمزوری کا نام ہے صبر بے بسی کا نام ہے صبر بے چارگی کا نام ہے اور صبر بے عملی کا نام ہے کچھ نہ کرو بھائی صبر کرو گویا کہ صبر تو وہ لوگ کرتے ہیں جو بہت کمزور ہوتے ہیں جو بزدل ہوتے ہیں جن کا کوئی چارہ نہیں چلتا جو کچھ نہیں کر سکتے وسائل و اسباب اور تعلقات ان کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ مجبور ہو کر صبر کر لیتے ہیں یہ صبر کا تصور اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں جس صبر کا حکم دیا ہے وہ صبر یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے بلکہ وہ صبر تو بڑی طاقت کا نام ہے بڑی قوت کا نام ہے وہ صبر بے چارے نہیں کرتے با چارہ کرتے ہیں وہ صبر بے بس نہیں کرتے بس والے کرتے ہیں وہ صبر کمزور نہیں کرتے وہ صبر قوت اور طاقت والے لوگ کرتے ہیں صبر کرنا بڑے حوصلے اور بڑے دل گردے کا کام ہے کمزور آدمی صبر نہیں کر سکتا جس صبر کی تلقین اللہ نے ہمیں کی ہے صبر کے مفہوم میں سب سے پہلی بات جو شامل ہے وہ یہ کہ کوشش کرتے رہو مگر جلد بازی نہ کرو مناسب حالات کا انتظار کرو جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کرنے کا حکم دیا ارے کام میں لگے رہو دین کی دعوت دیتے رہو اللہ کی عبادت کرتے رہو راتوں کو اٹھ کر مانگتے رہو دین کی اشاعت میں مال جان لگاتے رہو لیکن مایوس نہ ہو جاؤ مناسب وقت کا انتظار کرو نتیجہ تمہارے سامنے آ کر رہے گا حضرت خباب بن ارت ربی اللہ تعالیٰ انہوں ان مظلوم صحابہ میں سے ہیں جو مکہ کے درندوں کے ظلم و ستم کا بہت زیادہ شکار ہوئے یہاں تک کہ انہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ان کی کمر دیکھی ٹیڑی میڑی سی کمر جلی ہوئی اوپر نیچے تو پوچھا اے خباب ایسی کمر تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی یہ کیسے ہوا عرض کیا امیر المؤمنین جب میں نے ایمان قبول کیا تو مجھے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا یہاں تک کہ وہ انگارے میری کمر کی چربی پگھل کر بجے اس لیے میری کمر کا یہ حال ہو گیا تو حضباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بڑے دکھی دل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آپ کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے حضرت خباب نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو مظالم کی حد ہو گئی آپ اللہ سے نصرت کی دعا کیوں نہیں کرتے اللہ ہم بیچاروں کی مدد کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک ہٹا کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا دیکھو تم سے پہلے ایمان والوں پر ایسا دور بھی گزرا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے گڑا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا جاتا تاکہ وہ ہل جل نہ سکے پھر آرا لایا جاتا اس کے سر پر آرا رکھ کر جسم کو ٹکڑے کر دیا جاتا لوہے کی کنگیاں لائی جاتی اور جسم سے گوشت کو نوچ لیا جاتا تم پر تو بھی ویسے حالات نہیں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ اس دین کو غالب کرے گا اور امن کی یہ حالت ہوگی کہ ایک سوار صنا سے ہضر موت تک سفر کرے گا مگر اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا نہ ابو جہل کا ڈر ہوگا نہ ابو لہب کا ڈر ہوگا اور آپ نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ بھیڑیے ڑوں کی حفاظت کریں گے لیکن تم جلد بازی کرتے ہو جلد بازی نہ کرو صبر کرو یہ جو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو تو یہ کیا تھا کوشش کرتے رہو محنت میں لگے رہو ایمان پر ڈٹے رہو اور مناسب وقت کا انتظار کرتے رہو خوشی کا ایمان کا کامیابی کا توحید کا سورج پوری چمک دمک سے طلوع ہو کر رہے گا یہی بات اللہ نے اپنے نبی کو کہی صحابہ پریشان ہو جاتے تھے تو حضور تسلی دیتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دل شکستہ ہو جاتے تو اللہ تسلی دیتا تھا اللہ اکبر اللہ کا تسلی دینے کا بھی انداز کتنا پیارا یا المزمل اے چادر اوڑ لینے والے لیل یا ایوہ اے چادر اوڑھ والے کھڑے ہو جائیے آپ لیٹ گئے تو پھر کھڑا کون ہوگا آپ اٹھیے کھڑے ہو جائیے ڈرائیے سمجھائیے لوگوں کو مربک فکبر اور اپنے رب کی تکبیر بیان کی دیئے کبھی یاسین کہا جاتا کبھی تاثین کہا جاتا کہیں یا ایہ الرسول کہا جاتا کہیں یا ایہ النبی کہا جاتا تسلی دی جاتی ایک مقام پر فرمایا سورہ تور میں بس ورلحکم ربکا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ ہماری نظروں میں ہیں کیا محبت کا انداز ہے اللہ کہہ رہے میری نظروں میں ہے آپ جو تو ساری کائنات اللہ کی نظر میں ہے کیڑے مکوڑے حیوان جمادات درخت پتے نباتات ایک ایک چیز ہمارے جیسے گناگار سب اللہ کی نظر میں لیکن اللہ جو اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں سن کبھی آیون تو مطلب یہ تھا کہ آپ پر تو ہماری خاص نظر ہے آپ کیوں گھبراتے ہیں بس فإنك بسبح تقوم آپ میری تسبیح عبادت اور میرے حکموں کی تعمیل میں لگے رہیے صبر کیجئے تو یہاں صبر کا کیا مفوم تھا محنت کرتے رہیں جو آپ کے بس میں ہیں وہ کرتے رہیں اور مناسب وقت کا انتظار کریں فصبر ان کی بتا نل متقین آپ صبر کیجئے انجام متقین کا ہوگا فل وقت فاسقین کا غلبہ ہے کافرین کا غلبہ ہے منافقین کا غلبہ ہے لیکن میں اللہ بتا رہا ہوں کہ آخری غلبہ آپ کا ہوگا صبر کے مفہوم میں یہ بات بھی ہے کہ انسان مشکلات میں بے قرار نہ ہو جائے حد سے نہ بڑھ جائے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا بہت بڑا حادثہ ہے بہت بڑا سانحہ ہے جو پیش آیا ہمیں زلزلے کی شکل میں اور ہم جو آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ہم کوئی بڑے بے حص لوگ ہیں ہمیں اس دکھ درد کا احساس نہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ حادثہ پیش آیا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جب یہ آنکھیں تر نہیں ہوئی ہوں گی الحمدللہ, کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب میں تنہائی میں نہیں تڑ پاؤں گا اور اپنی بے بسی اور بے چارگی کا احساس اس حتبار سے نہ ہوا ہوگا کہ اے اللہ میرے بس میں کچھ اور ہوتا میں کچھ اور کرتا کچھ اور کرتا تو ہم جو صبر کی تلقین کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ہمیں اس حادثے کا احساس نہیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو درد ان لوگوں کے ہے جن پر یہ حادثہ گزرا ہے وہ درد دوسروں کو نہیں ہو سکتا جو تکلیف ان لوگوں کے ہے جو بے کفن کی لاشیں لیے بیٹھے ہیں بیٹا باپ کی لاش کو گلتا ہوا دیکھ رہا ہے اور کفن بھی نہیں دے سکتا باپ ملبے تلے دبی ہوئی معصوم بیٹی کی چیخے سن رہا ہے لیکن اسے نکال نہیں سکتا معصوم بچی اما اما کہہ کر پکار رہی ہے لیکن کوئی ماں نہیں جو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ سکے جو اس کو اپنے گرم سینے سے لگا کر ٹھنڈک پہنچا سکے تو اصل تو اسی کو پتا ہوتا ہے جس پر گزرتی ہے جس خاندان میں ایک فرد رہ گیا باقی سارا خاندان ختم میں نے جو اخبارات وغیرہ میں دیکھا ایسے خاندان بھی کہ ایک خاندان کے چالیس افراد ہلاک ہو گئے ہمارے تعلق والے جاننے والے ان کے خاندان کے تیس افراد جام بحق ہو گئے گڑی حبیب اللہ کے قریب ان کا گاؤں تھا میں بھی وہاں جا چکا بڑی محبت سے وہ مجھے وہاں لے گئے تھے تیس افراد ایک خاندان کے تو اصل تو ان کو احساس ہے لیکن دکھ درد کے باوجود مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہے دل بھی تڑ پے رو بھی پڑے غم کا اظہار بھی کرے لیکن حد سے آگے نہ بڑھے ان لوگوں پر یہ آفت ٹوٹی تو اس سے قبل بھی یہ آفتے ٹوٹ چکی اللہ نے ایسے نمونے ایسی مثالیں قرآن میں بیان کر دی ہر واقعے کے لیے جو قیامت تک پیش آنے والا واقع ہے اللہ نے اس کے بارے میں قرآن کریم نے کچھ واقعات کچھ اخبار کچھ قصص کچھ مثالیں کچھ پیغام دے دیے حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا بیوی بی, بچے خاندان مکان زمینیں سب کچھ تباہ ہو گیا لیکن جیسے سب کچھ تھا تو الحمد کہتے تھے جب کچھ نہ رہا تب بھی الحمد کہتے تھے اور اللہ نے پھر ان کے بارے میں کہا انجت نہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا نی عمل اب اللہ کہہ رہا ہے بہت اچھا بندہ تھا ایوب بہت اچھا بندہ تھا اللہ کے یہ جو الفاظ ہے خدا کی قسم پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا رہے اور اللہ کے یہ جو تعریفی الفاظ ہے ان کو ایک پلڑے میں تو اللہ کے الفاظ والا پلڑا چھک جائے اتنے بھاری الفاظ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کہ اچھا بندہ تھا انہو عباب وہ تو بس میری طرف رجوع کرنے والا تھا نیم پہ تھی تو بھی میری طرف رجوع کرتا تھا اور میں نے بھی میری طرف رجوع کرتا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے والد گرامی کو جب کہا تھا بیٹا خواب میں اشارہ ہوا ہے تجھے ذبح کرنے کا اللہ کی طرف سے تو کہا تھا یا ابتی فا الماتو عمر ستا جی دن اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یہ کیا تھا صبر میں بے قراری کا اظہار نہیں کروں گا مسترب نہیں ہوں گا گردن چھڑانے کی کوشش نہیں کروں گا ہائے بابیلہ نہیں کروں گا تسلیم و رضا کے جذبے کے ساتھ گردن آپ کے سامنے جھکا دوں گا چھری آپ پھیر لیجئے گا ستا جی من ان شاء صبر کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو در گزر سے کام لیا جائے اللہ کہتے دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تمہیں میں اتنی زیادتی کی اجازت دیتا ہوں جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی بلا ان تم لیکن اگر تم صبر کرو لہو خیر تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے کہہ دو میں نے معاف کیا یہ بہت بہتر آپ سوچئے طاقت بھی ہو انتقام لینے کی قدرت بھی ہو اختیار بھی ہو زیادتی بھی ہوئی ہے تو پھر کوئی کہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا یہ بے چارگی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کمزور شخص کا کام ہے یا اس شخص کا کام ہے جو اندر سے بڑا مضبوط ہے جیسے میرے اور آپ کے آقا اندر سے بڑے مضبوط تھے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی گلیاں سامنے تھیں وہی مکہ کی گلیاں جہاں آپ کے کسی ماننے والے کو گسیٹا جاتا تھا اور آپ کے جسم پر کیچڑ ڈالا جاتا تھا اور کسی کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور کسی کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے تھے اور ظلم کرنے والے اور ظلم کرنے والوں کی اولادیں بھی سامنے تھی اور آپ کا ایک چاہنے والا جوش میں کیا اٹھا تھا الم یوم الملہمہ آج بدلہ لیے جانے کا دن ہے اور آقا نے فرمایا تھا اوم یوم المرحمہ آج تو رحم کرنے کا دن ہے بے اختیاری میں تو سب معاف کرتے ہیں محمد تو وہ ہے جو اختیار کی حالت میں معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی صبر کے مفہوم میں شامل صبر کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ انسان ثابت قدم رہے میدان جنگ میں فقر و فاقہ میں غربت میں مخالف حالات میں اللہ نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی میں کون آگے آ رہا ہے جو فخر و فاقہ میں تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں جب گولیاں چل رہی ہوں گردنے کٹ رہی ہوں ثابت قدم رہتے ہیں وہ ہیں ایمان والے ثابت قدمی بھی اس کے مفہوم میں شامل اور اختصار کے ساتھ عرض کروں تو اہل علم نے صبر کی تین قسمیں بیان کی ہیں میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یاد رکھنا بھی آسان ہو صبر انشئی صبر الشر فش گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی صبر عبادت اور اطاعت کے راستے پر زندگی بھر جمے رہنا یہ بھی صبر مصیبت اور پریشانی میں حد سے آگے نہ بڑھنا یہ بھی صبر اور اللہ نے صبر والوں کی بڑی تعریفیں بیان کی ہے ان اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دے دیا جائے گا بغیر ہی صابط اتنا بڑا اجر ہے ایک حدیث میں آتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اسرائیل نے اس کی جو روح نکالی وہ اللہ کے حکم سے نکالی اللہ جانتا ہے کہ اس کے بچے کی روح نکال لی گئی اس کے حکم سے نکالی لی گئی لیکن اس کے باوجود اللہ فرشتے سے پوچھتے ہیں ارے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی اس کے دل کے ٹکڑے کو اس کے دل کی راحت اور سکون کو تم نے چھین لیا فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ایسے ہی کیا اللہ پوچھتے ہیں جب تم نے ایسا کیا تو میرے بندے نے کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ جیسے تو نے اس کو بچہ عطا کیا تھا تو اس نے کہا الحمد للہ تھی لے لیا تو بھی وہ یہی کہہ رہا تھا الحمد میں <تصفح> اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں اللہ کہتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو اور اس محل کے اوپر لکھ دو بیت الحمد اس محل کا نام ہی بیت الحمد رکھ دیا جاتا ہے یہ اس بندے کے لیے محل ہے جس نے تکلیف میں بھی اللہ کی تعریف بیان کی الحمد کہا صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے آدھا ایمان شکر اور آدھا ایمان صبر حالات موافق ہوں نیمتے ملے تو شکر حالات مخالف ہوں نیمتوں سے محرومی ہو تو پھر صبر تو پہلی چیز جس سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہے صبر دوسری چیز وصلات نماز سے مدد حاصل کرو نماز روحانی طاقت کا سرچمہ ہے نماز ایک پل ہے جو فانی کو باقی سے ملاتا ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے نماز مومن کی میراج ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج آسمانوں پر لے جا کر عطا کی گئی ہماری حیثیت تو یہ نہیں ہے لیکن ہم اپنی حیثیت کے مطابق مقام معراج حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کیا کہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیا جائے یہ ایک مومن کی میراج ہے اور دیکھیے صبر سے بھی طاقت حاصل ہوتی ہے لیکن بعض اوقات صبر کرتے کرتے کرتے کرتے پیمانے صبر چھلکنے لگتا ہے تو جب پیمانے صبر چھلکنے لگے تو اس کو چھلکنے سے بچانے کے لیے نماز آگے آتی ہے نماز سے صبر کے دائے کو قوت ملتی ہے اللہ نے کوئی مخفی ربط رکھا ہے اور اثر رکھا ہے پریشانیوں کو دور کرنے اور نماز کے درمیان حاجات کے پورے ہونے اور نماز کے درمیان اسی لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے تھے تو ہے بلال سے کہتے تھے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت دے دو سکون دے دو ارے بلال نماز کا انتظام کرو نماز پڑھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تو اس لیے کہا گیا یا الذین آ منسمرو یادین آ منستابری وسلہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے اور پھر دیکھیے خود نماز جو ہے یہ صبر کا اعلیٰ نمونہ ہے نماز کی حالت میں انسان دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے یہ بھی نہیں بولنا یہ حرکت بھی نہیں کرنی ادھر بھی نہیں دیکھنا ادھر بھی نہیں دیکھنا ادھر, نہیں دیکھنا ادھر, نہیں دیکھنا ادھر متوجہ رہنا ہے نظروں کو بھی یہاں متوجہ رکھو دل کو اس کی طرف متوجہ رکھو ہاتھوں کو بلا وجہ حرکت مت دو تو یہ خود نماز جو ہے یہ صبر کا اعلیٰ نمونہ ہے تو فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو ان اللہ معابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بلا تقولو قطلو فی سبیل اللہ امات اور جو لوگ اللہ کی راہ میں فتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو بل اح بلکہ وہ زندہ ہیں بلاکلّہ تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے جب دین کی دعوت دی جائے گی مسائب مخالفتوں دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑے گا دین کی دعوت کوئی آسان کام تو نہیں ہے بڑی مشکلات بڑی قربانی کا کام ہے رسمی تقریریں کر دینا یہ تو آسان ہے بلکہ اللہ معافرمائے بہت سے خطیبوں کا یہ ذریعہ معاش ہے پیشہ ہے کماتے ہیں نعت خانی کے ذریعے سے تلاوت اور کرات کے ذریعے سے تقریروں کے ذریعے سے مو مانگی فیسے لیتے ہیں لیکن دین کی دعوت تو بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے لینا نہیں دینا پڑتا ہے تو فرمایا کہ دعوت دو گے تو وہ مرحلہ بھی پیش آ سکتا ہے جب جان کا نذرانہ دینا پڑے تو اگر جان کا نذرانہ دینا پڑے جو لوگ دین کے لیے اپنی جانیں قربان کریں تو اللہ کہتے ہیں انہیں مردہ مت کہو وہ شہید ہے وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں شہید صرف وہ ہے جو اللہ کے لیے لڑے نہ مال کے لیے نہ شہرت کے لیے نہ دکھاوے کے لیے نہ قومیت کے لیے نہ اصبیت کے لیے آج تو لوگوں نے شہید کا لفظ ایسے عام بنا دیا جو کسی گمراہ پارٹی کے لیے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے اس کو بھی شہید کہتے ہیں اور بعض لوگوں نے تقسیم کر رکھی ہے سرخ شہید سبز شہید کہتے ہیں شہیدوں کو سرخ سلام یہ بھی ایک قسم ہے سرخوں کا ان کو سلام ہوتا ہے شہید صرف وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دے اللہ کہتے ہیں وہ زندہ ہے دیکھیے برزخی زندگی جو ہے یہ تو ہر کسی کو حاصل ہوگی برزخی زندگی کون سی ہے یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کی زندگی جو ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی وہ تو ہر کسی کو حاصل ہے لیکن شہید کے اندر زندگی کے آثار زیادہ قوی اور زیادہ نمایاں ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے ہمارے آقا نے فرمایا کہ شہدہ کی روحیں سبس پرندوں کی شکل میں پھرتی ہیں پھر عرش کے نیچے جو کندیلے معلق ہیں ان میں جا کر بسیرا کر لیتی ہیں اب وہ سبز پرندوں کی شکل میں کیسے پھرتی ہیں وہ کنڈیلوں میں کیسے بسیرا کرتی ہیں یہ عالم آخرت کی باتیں ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ انہیں عام لوگوں سے زیادہ قوی اور مضبوط زندگی وہ حاصل ہوتی ہے اور شہید کو زندہ اس لیے بھی کہا گیا کہ شہید کی موت سے نظریے کو تقویت ملتی ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے جب کوئی شخص ایمان پر ثابت قدم رہ کر اپنی جان قربان کر دیتے تو اس کی جان کا نذرانہ اس کی جان کی قربانی بہت سے دلوں کے اندر ایمان کا چراغ روشن کر دیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کا قصہ بیان کیا بہت سے حضرات نے پڑا اور سنا ہوگا میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اس نے ایمان قبول کیا بس سماعی ذات البروج بل یوم الموعود اس سورہ میں آپ کو بتایا بھی جا چکا ایمان قبول کیا دمکیاں دی گئیں لیکن وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا اس کو قتل کرنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی گئیں لیکن ہر تدبیر ناکام ہو گئی آخر میں اس بچے نے کہا کہ میں تمہیں تدبیر بتلاتا ہوں شہر کے سارے لوگوں کو جمع کرو اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر تیر مجھ پر چلا دو یہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے لیکن اس کے وجود سے جان چھڑانا چاہتے تھے کہا میرے اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر چلا دو بس میں مر جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا تمہاری جان جھوٹ جائے گی انہوں نے ایسے ہی کیا سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا بچے کو سامنے کھڑا کیا گیا اور وہی جو خدا کا منکر تھا اس نے اللہ کا نام لے کر اس پر جو تیر چلایا تو بچہ شہید ہو گیا لیکن اس کے شہید ہونے سے کیا ہوا جتنا مجمع جمع تھا سب نے ایمان قبول کر دیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کی قربانی وہ نظریے کو طاقت بخشتی ہے